لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے جالو اص بیا ہوں فی ادنی جالو اص بیاحم فی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 و جنات اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا پارو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے ألم تروا کیف سبع کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں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 فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے لِتَسْلُكُوا